ہر جان کو موت چکے نہ ہے اور تمہارے بدلے تو قامت ہی کو پورے ملیں گے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور بنا کی زندگ تو یہی دھوکے کا مال ہے